لا يحب الله الجہر بسوئی من القول لا من ظلم وکان اللہ سمیعاً نالیماً نقخی اللہ تعالیٰ فزوراً بدوئنا قول ما سوا داشانا جزلم کرشی بابانی او دے اللہ تعالیٰ اور دن کے پویاں تبدو ان سخیر فوی رنگ یا پٹکے یا معافے کو یقین اللہ تعالی معافے کے کرے قدرت لرون کرے تخو بئی نظال یقین چرک او لان دغی چی جئی راولی پمن د حکم د اللہ حکم د رسلان کے اوائی دیبوں گا ایمان رہو پا بازی رسولانوں کفر کو پا بازوں اوائی دیچ جوڑا کی پر امینس کیو بلالارم اولائی کا ہم الكافرون حقا واتدنا للكافرین عذاب محینا دا کسانم دی کافران دی یقینی او تیار کرے کافران دا پار عذاب رسوا گے آمنوا ولم حد منهم اللہ غفور را پر نئی پرچا کے نئی من روڑ لوکے دا قسان زرد ورقیب اللہ دیتا صوابونا دا عملون دریو دے اللہ بخنک ان کے رحم کون کے یسالک آہل الكتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء غارستان دا کتاب ان چطراؤڑ پدیبان کتاب پیوزل دا سمان دا طرف نام فقد سالو موسیٰ اکبر من ذلك ف کالحرت نا حزت مسائل سمتھمیل فافوناتنا ملتا میم یقینندی موسار سلاح تلاح تلاح کارا نونی او دی و تندر او سخت شغی پسود ظلم ددیم بیاونی او دی سخی لرائیو پخدائی سرائیو پس دائن شراغلو دیتا اخکار دلیلن دا توہین نو ما فیعو کم گا ددینا ورکم گا موسیٰ علیہ السلام تغلب اخکارام ورفانا فوقهم الطور بمیساقهم وقلنا لهم ادخل الباب سجدن وقلنا لهم لا تعدو في السبت وا خز نام نی سا گلی دام اور تکڑوں گا دری د پاسور د پارا داغست دا دا اویلو منگا دی تخر شہ دروازے تا سرخت گون کی اویلو منگا دیتا تیرے دل مکوئے دہد الخالی واغستہ لو از مضبوط ل بغیر میں شرین او اینا دریچ زمگ ازرنا ڈک دی دا علمون نام بلکہ مہر والے اللہ پائے بانے پس او دا کفر دریم نیمان نرہوڑی دی مگر لگ وابی کفرم وقولیم علام مریم بہتانن نظیمان نور کفر قولو دریم او بدنام لگو دی پو مریم بانے بدنام الویم قتلنا رسول ئی سا نیم وجل دیاغل دیا گل سے خیجو پانسول لیکن گڑا شیرا خبر آپ خام خاں پ شکانشت لڑا دائ پبار کی سدلیل مگر تاب گئیں دے و جل دیا غلچ یقینا پوجلوم برفا بر اللہ, اللہ حکیمان بلکہ اللہ علیہ السلام اور دے اللہ تعالیٰ ذر حکمت کتاب لالبی قبل موتی ہی مت یقون شہیدام نشت کتابیں کتابیان سوگ مگر خام خائی مان بروڑی پی سال سلام مقدا نام اور حرام کو المنگا بریوان ہے حلال سی دنیا ہے مزیدار سی دنیا ہے شریر حلال شوم وبسوا دا ماکول دری خلق دا اللہ دا لارنڑے خلق واحسموا الربا وقد نهوا ان هو اكلهم اموال الناس بالباطل واتنال للكافرین منهم ضعوا النیمان وبسوا دا غسلو دری سودونا ہندار جمانہ شیدا ایمان فل ددی مالو نہ لرون کی ریمان لری پائے کتاب جنا رتا تھا اور بائے کتابونوں چنازل شیستان محکم والمقیمین السلام او دعفرین دمدح اللہ اقلی پابندی کا ان کی دمانظرم والموتون الزکاة والمومنون بالآہ والیوم الآخر اولائے کا سنوٹی مجرن اور کا ان کی دزکاة دی اور ایمان لری پا پر رضو دا قسان زرد ورکو بمگا دی تصواب ملا نو نیمبا حایم اسم ویسا کلات ویسا وایو با نارو ن سلائی داؤد زبورا یقین وحی گڑ ما تم لک وحی چیکڑ موحل سلام تا نویاؤت دا نو وحڑ ابراہیم اسماعیل علیہ داود کتاب و لم نخصصم وقلم اللہ نخصوص و کل تکلیم اوہ اکڑے منگا دے رسولانو تا چی بین بین کرے منگا دائی حالات پتابانے دین مخکیم اور دے رسولان چی ننی بیان کرے منگا دائی پتابانے اور خبر اکڑے اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبریم رسولم مبشرین و منذرین لیلہ یکون لنناس علی اللہ حجتم بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیماً لی گلی مار رسان زیر اور نشیل بہان کل پسان لا کی ندا ہوں یشد ون زل کا تو یش نو کفا بلا شہیدان لکن اللہ تعالی گواہی دیں پرشنوانی دے کتاب ج نازل کڑے تاتا تا نازل کڑے دل راہ پہ نہ مصفراں ہم علیکم گواہی کائیو پورا دے اللہ تعالی گوائی کم ان, ان الذین کفروا وصدوا سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا کسان چ کفر کڑے خند کڑی دے اللہ دل راہ یقینا گمراہ دی دی بگمرائے ان لذن کفرنا کسان چڑھ تلاشی روان کیریقہ جہنم خالدی نیام و لله سیر مگر رواني بے پلار دانم نامیشہ وی دی پایے کہ ہمیشہ اور دے دا کار پ اللہ و نے یا یوحنا سقد جاکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خيرلکم وان تکفروا فإن لله ما في السماوات و الارض وكان الله عليما حكيما اے خلقو یقینن راغلہ تاو سر رسول فحق بعن سرا ساسو ضرب ضرب نعم نیمان دوڑے دا دابوی غرستاو دبارا او کتاس و کفر کو یقین انداللہ اختیار کی ریا سیزو نائش دے اسمانون از مکہ کیم ادے اللہ پو یا حکمتون والا یا اہلالکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علاللہ الا الحق اے کتاب والا دا حدنا تیرے دلمکوئے دا دن پبارکیم مؤمن اللہ پبارک کی سوا حق نہ انما المسیح عیسو ابن مریم رسول اللہ وكلمتو القىها الی مریم وروح منه یقینا مسیح عیسا ابن مریم رسول دا اللہ وكلمۃ اللہ اشرا لے گلی و مریم تا وروح ولدی ذ اللہ دا طرفنا لاس خیراپیو دا پولہ نمو تا سوچ آلریم منش دری واپس پارکیم لاحو آہدانہ لہو پاک دے دا پار دے وقینار خاص داغت ب اختیار کی گا کی. اپورا دے اللہ تعالی کار کیا میں استنگ کے فان بارتی چرے بدن گنیائی سال سلام چشی بندگی کو ان کے اللہ ملائک مکرم چاچے مخواڑا چاچے بد و گن اللہ اللہ بندگی اور لکڑام زر اللہ جمقید حاطف مجورا نہ کسان چېی مع را وړ عملری کینک پوربور کې دیله سوابو نه داعملوونه ددي او زیاتی بور کې وط فل خ نامم واملهزی نتنګ کفو ک پر و فواظ وم وذااب نلی ملایجددو نه لو مندون الله والی ی الله نصرام اوچ چې بد ړ للی د الله بندگی او لی سزا بوری درنا کا یقینا کم نورم مین یقینی دلیل ساسو درب طرف نام انازر کے ماس رارا نسان سیمان پنگل کل ککڑی پاگم ضرل و کی اللہ دی لڑا پخاس رحمت پل کے فضل کی عصیب اللہ دیان تی دلار وان یس تخت ن خلی اللہ یفتی گومفل کلالم دی تبوز قیستا نا بارد دو اللہ تعالی حکم درکی تارتا عبارد میرات و منڈوتی کے لگا لہ سلدوں نصف ما ترک کہ اوسڑے مڑشیم نئی درپارے سولاد اور درپا رخوری دغ غور د بارے نیما دائماله چې د بریخي و هو يرثو علميو کل لا ولا او د اروع بوارسي د ټول مال له خور کنی دې خور د بارے سوالات فين کان دثنت نه فلو مصول صان من ما ترک اکوي دا خويند دوان دي د پارا به دويسي دائماله چا پریخي فلر حضل رونا خو ناری بشانت برقی دتان ویم جو بئلہ وزاط کے اللہ تاث کام دل پارا چدرائے شہ نیم اللہ دے پارسیز بانے علم والا حلت لکم بہیمت اللہ نعامی الا ما یتلا علیکم غیر محل صید وانت ان اللہ یحکم ما یرید اے ایمان والو پوروالے کوئے پلو ظنو حلال کرشیری سازد پارہ ساروی ماں سے آگے سارونا اسی بیا نے دیشی بتا سبانے حرام والے رائے ہو مکی گئے حلال ان کی رف کار پتا سے ہال کی چحرام تڑلیم یقیناً اللہ تعالی فیصلی کی ہاشیم یا منولا تو شاہر الحرام ول ہلبر اِمال بھجتی مکد اللہ سیزن اندمست ندائے دا سارو شدائی گاڑ تام ملائے چولشی اور نہ دا کسان کو ان کی دبے الحرام لٹ آئے پرے قسطرا فضل دخل لبنا اور پستا دوں کل چوزے تاسو دے حرام نہ نخار نم شنا کول ہرام تباہ نشی پتا سوبانے دشمنی دے کو جا چائی منکڑی تا سو تمسی حرام نم کے پتی خبرانش تا سیم حد ن تجاؤس کا تکوا تاون والل اسم امداد کو ہے اوبل سرا دیکارون مدد مو تاسو اوبل سرا پکون ضلع شری دل اور یار کو اللہ, اللہ, اللہ تعالانا رے سخت زابر کو ان کے ورہم تعالیٰكم الماء ودم ورحم الخنزير وما وهل لغير العايبه والمنخنقه والمنخنقه والموقوزه والمترديه والنتيه وما كل سبو الا ما زكيتم حرام كريشيري بتا سباني مردارم اوينا باالاش باواليشوي اغو خا به او هر هغه شي چې واز پورته شي د پاړه د نږدې کته غیر لا باغه هغه سروش مرایخه پکړې شي او هغه چې ټکولي شي بللګیا بغټام عاشر اور غړې دبر نخ کتاه هغه چې پختروانی والی شي هغه چې خورلې درندګانو وما سوا داغنا چې تاسو یې حلال ومازو نصو او حرام قسمت طول دی قسمت علیہ کفرو مندین کم فلا تقشم وقشنی نن میں دشوال کافران خلق ساسو ددیننا ما یارئی گیدائینا و یارکوئے خاص زمانا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نن پرکڑی ما ساس پار ساسو دین و پرکڑی ما پتا سبان احسانات فلن غورکڑے میں سال زپارا اسلام دین فمان الله اللہ غفر سوچی جی مجبور شو خوراک در حرام تام بسخت لگی کچھ نہیں ورک کگید کے حس قسم گناہ تام یقیناً اللہ تلا رے بخن کم کے گناہ نو رحم کو یسالونك ما أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلمين تعلمونهم مما علمكم الله تفوس کی دستانہ جس چیز حلال کرے دپار دین تور توہ حلال کر شی دستانہ دپار پاک سینہ اخکر د حق چتا سوال تعلیم ور دفکار کو ان کو نہیں شڑون کی تاث لارام تعلیم اور اس تا تعلیم در کرکنا رسم اللہ علیہ و تقل سری فرد آئے نہی سا زبار او نن ہلال کشیتاؤ سپارا پاک سیون اور ذبح حشيش عرب دعاء چور کرشین اور تہ کتاب اغم حلال دیتاو دوبارہ اوستاسو و حلال شی یم حلال دیتاو دوبارہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا تأتونهن جوورهن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان او حلال دی تاسو لرا نکا دا پاک دامنوں مومنوں دارنگی نکا دا پاک دامنوں آئے کسانوں ناشو اور کرشویرے اور تکیتا اب ستاسو نمخیم حکلہ جو اور کوئی تاسو آگی تا محرون دائیم نکاہ کا ان کی بیت آگی سرا نب اخکار زنا کا ان کی اور نب اپٹی آرائین ان کیم فقت حب ط آخرت من الخاصرین چاچر گٹ سرد ایمان نام یقیناً برباد سوٹول نے کمل ادے باپ آخرت کے دتاوا نعان و نویم کم تم لاتم الى المرافق مخ نخلو لاسو نخل ویزر سنگلو مسپ سرو نخبل ویزیخلر جُنُبًا فرو فلی کے سلو ولا سفری نوجا ہوں سمندن فوبیسو ناجوڑے یافر باندی یا اَتِل گڑی او تن سا سو د قضائے حج قبل نام یا یوزئی شو یہ تا سو د بھی نمو میں اوبو بو د پار د او د د غسل نوتے عموم کے دخاور پاکی گئے مخونو لا سرا کا گئے پقبل مخونو پقبل لاسنو دائے خورن ام ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج وَلَاكِنْ يُرِيدُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ <تَشْكُرُون> اللہ سبانے سب تکلیف بدنگ لاکن اللہ تعالیٰ عاریم چپا کی تاس لرام اور دیدہ پارائ چپور کی اخبل سانا پتا سوم دید پارائ چر اللہ من وز گورح مت اللہی علیکم می ساقی الله سک کل سمے ناواتو نا تقولہ سان جا اللہ, اللہ سو خاص کر لوز یا دے چی جی مضبوط گوالک اللہ تاثر پائے کلی شتا سویلی مورز صح کامو تابی داریے قوم یرا کہے اللہ نہ نا یقینن اللہ رے پویا باے خبروانی چ پسینوں کی یا اے اللذین آمنو کو قوامین للعهد شهدا بالقسط ولا اجر منکم شنان قوم من الا تعبدون اعدلوہو اقرب لتقویٰ و تقو اللہ ان الله خبیرم بما تعملون ایمان والاو شیطا سو کھلک دا اللہ حضر رضا دپارا بیان کہ ان کی شیط انصاف باعث نشی آسو بانے دشمنی دے قوم پتے خبر آج انصاف نہ کوئے انصاف کوئے داڑی نزیر دپار دا, دا, دا تقویٰ او یا اے اے اللہ نل خبردار پائے مل چیتاؤد سانسری شیمان راؤ آ ملنےکی چارا بخش لے تو گنا سواگن دلویم ولزین کفروزب نام کا صابل آنکار اور تقزیر منسکر مطل کو تو کل مو من ایمان والا یادو ایسان دلہ بتا سو کل چی جی کس کڑو یو قوم چروکی تاست نو بن کڑ اللہ تعالی دا سنستا سنام اللہ ناس و اللہ دز آنسپاری ایمان والا خلق ناسل مضبوط علی گلو منگا ددی نولس دولس, دولس مشرن وقال اللہ تلاسا سمرے نتا سو پابندی کویں اور کویں زکاتر سولانو اور تائیت کوئی کرز واس اللہ تعالیٰ تقرر خام خامف کم بزوستاخلتا شیبئی ف منکر فکد سو سیل چاچی کفرکڑے پستلی لوستا سونا گمراشی برابر لالنا پیمان می سا کم جاننا جاننا کلو بو کاسییا کلیم ہی ون سوزم معذوکی رو پسپا داتو دانت نوکڑل ما پریم اجوکڑا بدلی کلناس دا مانونا کردی ڈیر سا چیری تبان کرا خائن ہوا کلیم میم ہمیشہ بتا خبرے گے پیو خیانت خیانت کولو د دینا ما سوادل کسانو دا دینا فعاف عنہم وصفح ان اللہ یحب المحسنین نمافے کوا دینا ومختنا عروان یقین اللہ خوخیا کسان چسوک احسان کی ومن اللذین قائلو انہا نصارا خزنا میساقہم فنسو حزم مما ذکرو بے ادائے کسان کتاب ن چار سوارا لفظ مکنی او کر دشمنو تر قیامت بوریم سوفا نسل خبر چیری شکیل میلو کتاب یقینا کلے تاسطا رو بیان کی تاث سو ڈیرو آ ماصلو چ تاثو بٹولے دخل کتابو نام او محڑے دے ڈیروخت آ ر کو نام قد جاءکم من اللہ النور و کتاب مبین یقینا لاغلے تاثدا اللہ تو طرف نہ خاص خاص او کتاب راغلے دے وضاحت کم کے دا حق با علم یہدی بے اللہ و من اتباع رضوان سبل السلام خرج و ظلم ہدایت کے اللہ پڑا کتاب اگ چروانی دلہ پر رضا پسیم جسے ہدایت کی دلارو دبچ کے دلوم اوباسی دیرا دترو د کفر شرگنا رناد ایمان ہو کم فلسرام اور او رسی سید اللہ رے طرف تام لقتم الله یقین کافر یا کسان چداوائی مرم طور تختیار لری دالانہ او واړیم چې خل الله تع مل کے الله مسی ابے مام لرا موردام اواسوک چې بزم کري ټول ول الله ملک سمااتې والارض وما ب نهما خلوق معشان والله والله كل ش قرم او خاص الل ل بعد شید آسمان من نظم ک او چې دز کیم پیداقی کی الله تع حاش جو واړم اللہ تلا پارسی دریم وکال ہوائی جان نوارا من جام دور تین اضا نکڑی تاست اللہ بسو دگ ساسو بل انتم بشر من خلق بل كتابم بني ادم يشان تدا يش الله نور قديم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بخنكي الله انشاء شي غاري و زعفر کی انشاء شي غاری وللہ من قسمت السموات و الارض وما بينهما والى المصير او خاص اللہ لباس شہید اسمان ونزم کی راود آئے چپ منزر جی کریم او خاص آغت دیوار کر زیدل یا اہل الكتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم ولا فترت من الرسول ان تقولو ما جانا من بشیر و لا نزیر اے کتابیان یقیدن ناغلے تاثر رسولم بیان کی تاثر دین پوخ ختم دنورنا چنوراگل فقتوں اللہ کل قدیر یقین آئے تاستا زیر درکون کے یر درکون کے اللہ تعالی پارسیوان قدرت دریم مت اللہ علی کم ممبیا دو بتاسو کلشی جوکڑی بتاسو کے پیغمبران اگر زل تاسو بادشاہ نزاد او درخڑی تا سان نعمت ناشینی دی اور کھڑی بل چاتا خلق نا ہم یا قوم ادخلوا الروضه المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ادباركم فتنقلبوا خاسرين اے قوم اور داخل شیا پاکزم کے تام چلا مقرکڑے ساز دبارام مو آپس کے گئے پخل شاغانوانی اب گر رہتا سوتا موسائن فیح کومن چباری وئن تھولا ہتا یاخرجو ما فئی اخرجو مینہ فنا داخلو دنسا کلن پائے کوم زور اینن می تشاخل رے تردی جائے پخبل اوزیم نه کو دا نه پ خپلهقین من بالاي وردداخليږون قال رجلانې من الذينا خاافونه ا م الله عليه مدخلو عليه مبا ف دا د خد فنه کومغاالون او یناري نه او دا کساننا چې يريدل ان عام کړ الله پهې دواړبان وررننوغيبانې دروااضته کلچوراسوئے کھینتا ہتو کلو کت میخاس پلان اسپارے والا میال موسن چری داخلی ناخلی گئی چرے سو پولیشاخی فلوان تو ها لرشتو رب طلائنا لڑش تو لڑی دواڑا جنگ کے یقین السلام رواین اختیار نہ لرم دتلو دل جہاد مگر دخبلان دخبل وقف ففرق و بین نا بین القومی فاسقین من من قومنا نف سلو کا پمن ضم گا پمنظر فرمان کے قال فإنها سنتن اللہ دازم کباب بندی بدی بان سلح بگر گڑی برے ملک اللہ کے فلا القوم تاثاسقین مغم جنکے گا پازا قوم قومنا فرمان قربا برے خل کو خبر دو سلام د حق کا رقول کلچائی نزدیکت کو اللہ تلا سے نزدیکت قبول کرے شدا قبول نکڑے شدا بل نام کال لاک تو قال انما يتقبل الله من المتقين وذو خم خاص وتاوجنم عبل وتر يقين قبل اول كي الله تعالى عمل للمتقين فلقو لينبسط لي يدك لتنيمان بواسطي يد الىك لي اخذ لك اني اخاف الله رب العالمين كتو غيما تلاصل الدنيا بارج سماوين یقین پیلاس بند بچکل نخت بشت پتل زماؤ زور دور نشیبت دو جاگلانے سوتاخی نراو لے غلہ تعالی او کارغم کنست لے کوزما کہ دیر بارہ شوہیا ہے سڑی تاں اس سرنگی پٹکی دے لاش درور خبل قال یا ویلت اعجس ان نكونہ مسل از الغراو فواریا صوت اخیم فاسبح من النا دویل ہے افسوس دے پمان ایزاں چ شوم دے دینا ششم دے کارغ پشان زشاشت لاش درور فلن نام من چپڈکم زاش روپل نشدان ملک کتبنا لا بنیسرائی ہوگی نپصی فیلف کا ددجنا فرسکر چچا قتل یوتن بغیر, بغیر دا بدل دا و بغیر فساد نویا نو کے قتل خلک و الناس نہمیام او کشا بشک یونف لڑائے بچک گویا کی بچک خلق دول و لقجا ان مرسل نہ بعد تم فی بال قلم یقین کسانو جنگ دید رسول لا سرام او کوشش گئی بزمگ کے رفسات اور قتل دکڑے شی دی یارے پانسی کڑے دی یارے یار شی لا سوخی دل بدل یار اشڑی رزم کے نام زال فی دنیا خرت عظاب نذیم دا د پارا شرمندگی دا پا دنیا کے او دی دا پارا خرت کے مذاب لےم تابوا من قبل ان تقدروا عليهم ان غفور مگر یقین اللہ تلا بخن کن گرم کن گرے نام خاصا نزی کو کچرش دی دا پارا ہا دلے دلے دی د پارہا سزونا شزما گہ کریٹول ادری مسلم درے پشانت اور سر نور امشی دی د پارہ چ بدلاور کی یاد اعظم درز قیامت نام قبول بنش دی دینا ولہم مزا و نلیم اور دی د پارہ اعظم دے درناک یرید نا یخرجو من النار و ما ہم بخارجی نا منها ولہم مزا و مقیم دیو کوشش گئی چوزی دی اور د نام ن بشرے و تلی رائے پارا زاب وہ سارے کو و سارے قطو فخ ہوئے دیا ہومائے جزام باں کالم من غلا کے سڑے اور غلاکون کے زنانام پری کے دلی لاسنام سزا اور کو لیپ سود ملچری کرے اور سزا دائ کد اللہ طرف نام والله عزيز حكيم لا ازر ولا حكمت فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فانه الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم نكشات ابو اسلام اصل ظلم قولنا ان يك عامل خبل يقينا الله تعالى توبه قبلين يقينا الله عليه بخنا قوم يرحم قوم ألم تعلمن اللہ, اللہ پارسان قدرت يَا الرسول لا في من قالوا آمنا ولم ومن د کی تالرام مخالفت دائ کسانوں بکارون بکاروں نہ کم ذائے قصان شویہیے من گئی ماناوڑے اخلو بنوائیں او ہاں داے تصدیق نہیں یقین نکڑی دائی ذنون او صداے قصان نبی جی یہو دیاں دی سمعون للکذبے سمعون لقومنا فرین لم یتو خود دپار دور چا تل نی راغلی اڑ کلمات مات پست نو داغے نام یقلو نوتیم ہاضا فخل وائیتاگیتا چھکو پایا ملک ویمدرکیستان و میو راہو من فلو میشیا ا فوش اللہ تعالی غوانی ذا حکم مراکول نو وسن اللہ ایت اغل اللہ د عذاب نہ اس اولائک الذین لم يرد الله ان یطهر دا داخل بیچ نے گفتلائے چې پاک کی دای زونه لهم فی الدنيا خذ و لهم فی الاخرۃ عذاب نزیم پارہ دنیا کی شرمندگی اور دید پارہ شتاخرت کے عزابل اکالون سو دیر غودی در و غوطام اور ڈیر خوراک کی دہرام فین جاؤ گفح کم بین اور نکراشدی تا فیصلی فیصلو نقصان بينهم در إن الله يحب مقصد اب کا فیصلہ, فیصلہ کا کے فیصلہ یقیناً اللہ انصاف کو ان ذالک وما وہ نہ سرنگ بدی فیصلے روڑی تا لرام حال دارے ددی سرت اورات دے پائے کن د اللہ فیصلے استام بیا دی مخڑی پسا اینم نیدا کسانی مانوالا انا انزلنا توات فيها هدن ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هاجو یقینا <عَدًا> دلکے پائے کی ہدایت ریسلی کلی پائے سر پیگمبرانو پیگمبران چکمی من لو دلہ تلا آئے کسانت فیصلوں کو لی چی ہو دارنگ فیصلے کو لے پڑے بانے خدا پرس خل کو غٹو لماو پڑے وجہ چھے طلب دا حفاظت شہد دینا دالا دا کتاب او دی پڑے کتاب بانے عالمان فلا تخشون ناس وخشون ولا تشترو بی آیاتی سمن قلیلہ ویلیشو دیتا میرے گئے دخل کو نام او یار کو خاص زمانہ اماف لائے تون زمان و چاچے فیصلہ او نکڑ پائے چ اللہ تعالی نازل کر دا کسان دیدی کافران بدی بان بترات گیم چار نہ ساس کی بدلفس اور بدل سرگ گیم اور پوزا پری کو لے کی بدل لو زگم وق بم پری کو لکھی بدل وق کے غاخ بم اس سے لکی بدلغاخ کے انوٹو زخم ندی بدلے والا پمن تو چاچی خیراتی پری خود بدلا کفارت گنا ہنو ئی دموئی سائبنی مرم لرام تصدیق ان کے ادائے کتاب چدا نمخ کے اوچے تورا دو وآتناہ الانجیلا فیہ ادو ونور ومصدقا لما بین یدئیہ من التورا د اور کرو مندل انجیل کتاب پائکم ہدایت ورن آوام ادائی انجیل تصدیق ان کے ادائے کتاب چدا نمخ کے اوچے تورا هُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَهُدَايَةً وَعَزًّا لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَلِشُهْدِهِ فَحَكِّمُوا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُوهُمْ أَن يَفْتِنُوكُم عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَن اور چاہ جو فیصلہ و نکڑا پائچ اللہ نازل کری کسان دینا فرمان وانزلنا علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الكتاب و محیمنن علیم اور نازل کری منگا تاتدہ کتاب فحق سرام تصدیقون کے دعے کتابوں چددنا مفکرین تو الكتاب نام اور ساتن کو ان کے لئے دے پائی سلک آپ خلکو کے پائے کتاب سے اللہ نازل کرے اولا من الحق مزا پائے شاتو دلی بسیم چم خائن چتا الحق راغلیم لکھن شرات دار دپارا گرز نا کان لوارد راہ گرزلی سو یو ڈلا لیکن اللہ امتحان کی تا سبہ نے پائے کی چتا سلے نشے دلہ نے کار خاص اللہ تاسو گلو خبر بم کی پائے کارون چتا سائے کہ اختلاف کرے فیصلی کباب پمنز خلک کے پائے کتاب جلانا دل کر مذا پائشات دری بسم اور زان بچک ددینہ حسینہ شواڑی تالارام پوشام یقینی اللہ تالا چورسی دی تازاب ویقنن دیر دخل کو نا خامخان نا فرمان دیم افا حکم الجاہلیتی یبون آیا فیصلی دی جاہلیت دا خلق واریم ومن نحسن من الله حکم لقوم یوقنون اسوک دیر خیست دا اللہ نا فیصلی کولو کی دا آج قوم دا پارا جیقین نریم يا عياللذين آمنوا لا ترتخذ اليهود والنصارى وولياء بعضهم وولياء وبعضهم ايمان والاوما لسا يهودعان ونصارى ولنا دوستان بعض جديد دوستان لدى بعضهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدل قوم الظالمين او چاہشی دوستانہ اکرہ زدی سرستہ سنام یقینن <كتخفض> آغہ زدید ڈلین ریم یقینن اللہ تعالیٰ ہدایت نور کی قوم ظالمان دام فطر اللذین فی قلوب مرض یصارعون فی ام یقولون نخشان تصیبنا دائرہ نین با کسان چدائے پزنوں کے مرض منافقت دیم سام بالفتح فتح برا اسلام نام شی دا منافقان پائے منافقات خلق آیا کسم کل پا با نے کلک سمونا زری چی یقینی خام خاصا سمر حبطت عمالهم فعصبه خاسرين بربعات دي لدي عملنا دي تاوانيان <تصفيق> يا عيو الذين آمنوا من يرتد منكم من دينه فصوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونا <تصفيق> ايمان وعلى عصوك سي مرتد شستعصنا لدي نخبلنا زر راب لالله تلاسقون مین بکی اللہ آغی سراغی و مینکی اللہ سرام عزلتن علی المومنین عائزتن علی الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ و لا یخافون لومت اللائم نرمی بکی دمومنان سرعاو سختی بکی بکافرانو جہاد بکی دا اللہ دندو چتوائی دا پارا نو یرید ملامت آدم ملامت گرنام والله كفل الله يوتي مي شاء والله واسونليم دان صفتنا سليل الله فضل له اور کہ یہ چال جو علم الله تعالى ذو فضل والا عالم بارصم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم یقیناً دوستسو والله دی او دغ رسول لیم خلک دی شیمانې را وړییم داسې خلک دی چې پا بندې کوي دمانزو ذکاتو ورکیم او خاان دالیجلله تلا تر کوم کویم ومنه دو د الله او رسولهله نامن فین حزب حز بله ملغایون او چا چې دوستانه اوړ د الله دا رسول سره ایمان والله سرام یقیناً دلد اللہ تلاؤم دین زور ورم یا ایواللذین آمنوا لا تتخذو اللذین اتخذو دینکم حضور و لعب من اللذین اوتو الكتاب من قبلکم والکفار اولیاء اے ایمان والو منی سے اکسان چجو کڑے ساس دین لرام توکے اور لبیم سانچور کڑ شیریتاب ساسو نو نور کا سواز گرزی دی دیا وازدرہم لبے توقیو لبے داد دیو جنشدہ قوم دی بے اقلام قلی آہل الكتاب حل تنقمون من آئلہ ان آمنا باللہ وما انجلی لینا وما انجل من قبل وانا اکسرکم فاسقون تو ایدیتیں کتابیانوں بدنگڑے تاسو زمونم مگر دائیو خبران چمگئی پالا پائے کتاب چمت ناظر شیر او کتاب جنازر کر مسوبت ملوت تو خبر ہے تا درکم تاوستا پڑی ناکار سرد دینا پیتبار دا بدلی سرد اللہ دا طرف نا دین دا غشاہ چاہ اللہ پی لانت کڑی او غزب کڑی پا بانے جو کڑی دائی نا شادوگان او بندگی کئی تتواہوت اولائے شرم مکانا وازولوان سوائے سبیل دا کسان دین ناکارا پیتبار دا زیم او گمراہی درابر لارے نام کاشیتاؤدار رے داخلسی سرد کفرنا سرد کفر نام, نام اولہ رے پویا پائے بانی شری سٹ ظلم کو لوکی درام کے محاب دیا ملنا چریم لولا یوا مورحبار ہا الله <سؤال> مغلولام بَلْ سوائے لا و و بلکی لاسو نا تلا فراخی خرچ سرگار له زیید نه کكثيررم م نوما اونجلله کم رب ګغیانکوفرام او خامه ډیر زیاتې ډرو کسان لر دنا حال ک تاام چېنا شو تا تتصاادرب د طرنا سرکششی او کفر درم وال قنا ب نه اور اچولے منددی پا منس کے دشمنی حکاراو کینے کولیو بلسرات پر قیام دا پوریم کلما او قدو نارا للحرب اطفعاها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لاحب الممصرین ہر کلائچ بل کی دی وور دپار پار جنگ مر کیا وور دا اللہ تعالیم اکوشش گئی دی بل مگا کی رف ساد کو لو اللہ تعالی نکوہ ہی فساد کو ان کو وَلَوَنَّا هَلَى الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْلَ كَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ او قدی کتاب والا ایمان دا وڑیم اوزان ساترِ مخالفت دا اللہ ورسولنا خامخاء لرکڑ بمگا جدین گناہون جدین او خامخاء داخل کر بمگا دا دیل رائی جنتنو دنیمتنو خل کو پابندی کرے تو کتاب جناز شیر دی و خوراکوں کو لے رپور تو طرف نام منهم امت مختصدت وکسیر منهم ساما يعملون بائد دین یورد الاشتاب وحقبان روان اور دیر دین دی بلا عملنا شریع کیم یا یو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وئن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یاسمک من الناس ان الله لا اہدل قوم الكافرین اے اور ہا چنازل کشیر تا تصادر عبد رسول تا تستاد ربد طرف نام کدا سے ننہ دے رسول تاد اللہ اس پیغام اور لاح دا خلق اللہ دا و تا بشاتی خلق کو نام یقین اللہ تعالی کامیابی نور کی قوم کا فرام تو سابوم ناسو پہ شاید کتاب جنا تاس ساسو ترفنا کثیر اور خام ہا و خامخ از یاتی کی ایات دی نو ددیناھا کتاب جنازر سے تا تو ساز رذ الطرفنا سرکشیوں کو فرم فلا تاسلن قوم الكافرین مقام جنکی کا پاساب دے قوم کافرانو ان اللذین امنو ولذین ہادوا وصابرو نا ان صراما امن باللہ والیوم الاخر وامل الصالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يقينا كسان جي مان راوڙي آجي يهودان دين او نور بيدين خلق او سوراي چايشي مان راوڙو ددين پر رسول الله اومل كهو متابداري سنت نبي هي سرا پديواني نو ودي غم جريم لقد خلنا مي ساقب بني اسرائيل وارسلنا یقینا مضبوط اللہ تکونا اللہ او گمان کو دی و بیا بی اللہ اللہ تلائین یا عملنا جریئے گئین لقد کفر الذین قالو ان الله هو المسیح ابن مریم یقیناً کافر یا خلق شدعوئی بے شک اللہ دے مسیح ابن مریم وقال المسیحو یا ابنی اسرائیل عبداللہ ربی وربکم ولیلہ مسیح جے بني اسرائیلو بندگی خاص کے اللہ ان شرخ بل فقت یقین اللہ, اللہ تلا پتبان جنت اور زید اسے دو بے نش ظالمان اس مددگارم لقد کفن کال سلاسام یقین اللہ, الہ اللہ, الہ دا اللہ دے الہ دا در والا حقدار د دا بند گئے مگر دئی ون تما کو مزاؤ نیم کا ننش دی دا خبر نچ خام س مخ جخ بشی پهقاافان فورے ددی نذااد درنااک فلے توغو ن الله آه او ي استفرونه والله غفرو رحم آ دی تو اللہ اللهہ تع او بخنن نهواری دا شرک ش او الل تعالے بخن کوون کے رحم کوون کےیں۔ مل مسیحما رسول گن رسولان دا نحائی دیر رشتی کھانا یا یقینا کلاڑ با خوراک امزور لهم بہ نلایا منظور نیو فگون اگو رائش سرنگ بیا نیتام بو رائچ سرنگ لگی دید ہفنا بھون ملا کمو لان فام اے دے بندگی گئے تا سوال سیوان دا ج جی اختیارنے لری تاسول را اندے زرا نن دفعی هو السميع اللليم و الله بیچ عرصوری پار سپوےم قل اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظلموا من قبل واذلوا كثيرا ومذلوا صاغ سویل اوہے دیتا یہ کتابیانوں دہ حد نامو تیرے گئے پاپارد دین ساسو کے مزیعتی کوئے پا دین اخفل کے ناحق خبریں او تابداری مکوئے دا خواہ شاہ تو دائے قوم یقیناً گمراہ شیری استاسونا مخیئے او گمراہ کری گاڑی رو کسان لرام او گمراہ پاتی شیری دی دا برابر لارنام لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل علالسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما صووا غنوا لانت لعنت کرے شر باک فائے کسانہ کفر کرے بنی اسرائیل نام پجواد داؤد علیہ السلام و عیسی ابن مریم دا فرما دیو اے دا نا فرمانی کو لاؤ دا حد نے تجاوز کرو كان لا يتناهون كرنفالو ل वैसा كانوا يفلون ودي يوبل ان منك قد بطكارون نصيرك ول رخام وخابت ديكارون نصيرك الكريم ترى كثير من موت الله الذين كفروا لبي سمع قدمت لهم وانفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون انہیں تو ڈیرو کسان دوستانے او گری خلق بھی ایمان لائے پ اللہ او بن نبی را او با ایک کتاب جی نبی تنادر کرشے رہیں نہ بنو لے دی کافران در دوستاں فلا کنڈے د دین نا فرمان لا تجدن شد الناس دعوۃ للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا فمخاوبم متاد سخت نور و خلقنا بدشمنے کی د مومنان سلام یہ سرام آئی چیم نا سی نوان داد جائیں تحقیق ان کی علماء اور اگر ان کی دل اللہ تعالی نا اور یقینا نغی لوین نغی دحکمنلونا دمیرے بیٹے پتہ ایوب اسلامی کے سٹ مارکیٹ زق سفانے بازار شاطہ پر خبر خار